اگر اہل علم کے سامنے دینداروں کے سامنے اگر سائنسی ترقی کا سائنسی علوم کا نام لیا جائے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ توبہ توبہ کرتے ہیں مذمت کرتے ہیں یہ بات ہی سراسر جھوٹ ہے یہ بات ہی غلط ہے مجھے کوئی ایک اہل علم مستند مستند عالم دین کوئی ایک پوری دنیا کے اندر ایسا بتا دے کہ جو ڈائریکٹ سائنس کی مخالفت کرتا ہو جو ڈائریک سائنس کی مخالفت کرتا بس لوگوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جناب فلاں نے سائنس کی مخالفت کی یہ منسوب کرنا ہی اصل میں جھوٹ ہوتا ہے اکثر تو ان میں وہ ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ موٹ منسوب کر دیا فلاں بڑے عالم نے سائنس کے بارے میں یہ کہا تھا فلاں نے یہ کہا تھا اکثر و بیشتر وہ جھوٹ ہوتا ہے اس کا ذریعہ اس کی سند ہوتی نہیں اور ہمارے ہاں صنعت کے پیچھے جاتا ہی کوئی نہیں ہے بس منسوخ کر دینا چاہیے اگر میڈیا میں کسی نے بول دیا یا کسی مشہور آدمی نے بول دیا تو اس کے بعد امنا و صدقہ سارے تسلیم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں جو ایسا کہے کہ بھائی مسلمانوں نے یا مسلمانوں کے فلاں عالم نے سائنس کے خلاف یہ بات کہی اس سے سب سے پہلے اس کا ثبوت مانگنا چاہیے کہ جناب آپ ذرا ثبوت دیں گے اس کا کہ اس نے واقعی یہ بات کہی فلاں ملک کے فلاں شیخ الاسلام نے بات کہی فلاں ملک کے فلاں شخص نے یہ بات کہی یہاں بیٹھے مٹھائی ہی ج منظم کر دیتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ اگر کسی نے کہا ہو اگر کسی نے کہا ہو تو وہ میکسیمم یہی ہو سکتا ہے نا وہ کہ وہ اس ایک فرد دو فرد تین افراد کی ذاتی ضلط فہمی اسے سے آپ اسلام پر تو مسلط نہیں کر سکتے دو تین بندوں کی جو رائے, رائے ہے انفرادی رائے, رائے ہے اسے اسلام پر تو نہیں لگا سکتے اگر دو تین افراد کی رائے اسی طرح لگائی جائے تو دنیا میں ہر مذہب میں ہر ملک میں ہر جگہ کے اعتبار سے انفرادی رائے رکھنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں دنیا کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری فوجیں ختم کر دینی چاہیے تاکہ پیار محبت سے رہے فوجیں ہوتی تو لڑتے ہیں نہیں ہوگی تو نہیں لڑیں گے تو اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر کسی نے یہ رائے دے دی تو پورے ملک کی طرف منسوخ کر دیا جائے کہ یار یہ ملکی سارا جانا وہ فوج کے خلاف ایسا نہیں تو اگر چند افراد نے کسی چیز کی مخالفت کی ہو جیسے زیادہ مثال دی جاتی ہے جی پرنٹنگ پریس کی جو ہے وہ مسلمانوں نے مخالفت کی مسلمانوں نے مخالفت نہیں کی ایک یا دو افراد نے مخالفت کی اگر کی اگر اگر انہوں نے کی تھی اولن تو ثبوت ہی چاہیے لیکن اگر آپ بالکل ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسل در نسل بھی لا کے پکڑا دینا کہ جناب دیکھے فلام بن فلام بن فلاں بن فلاں یہ اس سند کے ساتھ چلتا آ رہا ہے اور اس کا یہ فتویٰ ہے اور اس نے یہ مخالفت کی ہم کہتے بالکل درست اس نے کی نا اس کا نام اسلام تو نہیں ہے بہت خوب یہ بھائی صاحب کا نام اسلام دی تو دی دی نہیں ٹھیک یہ ایک مسلمان ہے اسلام نہیں بہت ٹھیک بہت اسلام کیا ہے اسلام ہے قرآن اللہ اسلام ہے نبی کا فرمان اسلام ہے امت کا اجماع اتفاقیہ رائے اسلام ہے مسلمانوں کی اکثریتی رائے اکثریتی رائے اگر ایک بات کہہ رہی ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ اسلام کی رائے ٹھیک اب اگر دو تین افراد نے ایسی بات کہی ہے تو کیا اسے مسلمانوں کی اکثریت کی طرف اور جمہور کی طرف اور میجورٹی کی طرف آپ منسوب کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت سائنس کے خلاف تھی علماء کی اکثریت سائنس کے خلاف تھی ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے یا آپ لکھ کے رکھ لیں پوری دنیا کے محققین مل کے ریسرچ کر لیں کہ کیا مسلمانوں کی اجتماعیت نے مسلمانوں کی اکثریت نے مسلمانوں کی میجورٹی نے سائنس کی سائنسی علوم کی سائنسی ترقی کی کبھی مخالفت کی کبھی کسی زمانے یعنی آج کسی زمانے پچھلی چودہ صدیوں کے اندر کبھی ایک دن ایسا ہوا ہو کہ کسی ایک دن مسلمانوں نے اکثریتی طور پر یا اجتماعی طور پر یا بالکل اتفاقی طور پر متفق ہو کر انہوں نے سائنس کے خلاف بات کہی ہو سائنسی علوم کے خلاف بات کہی ہو ایسا کبھی نہیں ہوا لہذا جو میکسیمم بات ملتی ہے وہ دو چار افراد کے حوالے سے ملتی کہ انہوں نے کسی سائنس کی مخالفت کی اچھا پھر ان کی بھی مخالفت ڈائریکٹ سائنس کی نہیں ہوتی تھی اس کے پیچھے کچھ اور ریزن سمجھتے تھے ٹھیک لیکن وہ ریزن سمجھنے کے اندر وہ غلط تھے